مخصور بان تک ہونے فتح بائی نبی سلامت منشا کلو ہونے سلاد دا دا خبر چمان کمجاؤ قبائل دا دن ٹور جمع کری مری سکی فسلا اتحاد کرے مری گئی سات تقریبا کئی لتابا نے سا سے دیو جنا اگب سے دور زرو جد جی مسلمان آتم کال مان پستم کے پم پس دشوال مانی ادی کدایت کریم باب قورت آلہ ویو مونے اس آج بت کم کا سد کم دور سر کسام تو آرفا ہری بس وجراور شکاسپتی مانا چواردم گن اللہ بانے فورد تعجب کو کو اللہ کے سے میں شو محنت سنگش پتہ سبانے اسم کا اثر ظرا کے نہ سمونے تم متبین میں وہ کرتے ہیں تاں سنے میدان جنگ دا شاخ ان کی میدان دا جنگ دا علی السلام میدان کی برے خود صلی اللہ علیہ وسلم اللہ بعد رحم کر اور صلی اللہ علیہ لا ال قویر غفور رحیم ذاتوں کو بارہ کا جو کارا حد محمد اللہ نے اسماعیل و کارد عبد اللہ نے حرش جنگ ہونے در تارا قبل دار تا دا کے دا دا دا دا دا. قال حدثنا محمد تو جنگ ہونے کی دا بہترین جواب ذکر کئی براہ بن عاظب ہو۔ ہوں فقال اما انا فا اشہدو علن نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہو لم یولی مقصد رہے منکہ خوشکست راگا لے ہو خوزمونگ پا امیر کی شکست راگا لے حاصل دا جواب دا دے دا غزمونگ شکست شکست دے شکست آگا دے جب امیر کی رائشی خوزمونگ پا امیر کی شکست نہ مقصد دا دے خوزمونگ پا امیر کی شکست راگ اور میدان کے وادارو زلبا شکا صدر فراز زنگ کو تراار بارے سامنے وقال عمانہ فاشا دوار النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ وایکم نبی علیہ السلام ان هو نبی ولی نبی علیہ السلام نو شاہ کری کفار دا اور میدان نو تو تھے درے ور لیکن اجل سرعان القوم فرشقتهم حوادث تنوالو بالجلباز دخل کو جلباز زبان کے طلقات و قبر اگلی دزرہ فرشاتہ ہم خوشتر دین راہوادن کلا نے ہت تر انداز تو تر راضی تھی ف وہ غنم عارف روت وہ غنم بانی او گئی تبشونی ولی فرشاتہ ہم ہوادن خوشتر دین راہوادن ابو سفیان الحارس اخذہ در سے بغلت المیزا کہ ابو سفیان چکم دربیرے سمستر دی سنا انہوں خدا نہ داغ نہ بلکہ داغ نبی رحمت صلی ابو صرف شاہث آخرا ان کے ان سلام انن نبی السلام اند نبی انب نبد المطرف زیب پیغام کی زماعت رشتری امداد کے انب نعب المطرف مقابل کپار کی نصب مغرب نصب داسی او مقابل کے مناسب ترسی اسپتی رحاس چار دن مل آرب کے مشہور بند بالکل ہوگر ہا مشہور کلسدے آرب دن مل وبه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبان الثقفي قال لي ذراي وانا مع النبي صلى الله عليه يوم حنين فقال امن النبي صلى الله وسلم فرى كابرومات فقال ان النبي لا كذب ارا عبد المطلب وبه قال حدثني محمد بن وشاع قال حدثنا غندار قال حدثنا شوبان فيرا فيراي لم يفر لو تخذت ميدان لقال حوال الرومات وحوال الكبران هي تلك ماہراج شکس وغیرہ دو شکس اصبا گنی مت تغدین ان دا مانو شونال دا سبب دا شیکاستے او دے خلاف دا امر ظامی واسے تم تاں خلاف کو ذمہ دارہ کو ما تحبون او پر کو قل میں خلاف تنا تنا دو کو تب شرو و تذهبری ہو کو خلاف کو قل میں دے متوی غیرے بوزدل مشے بات دے دارشی پاک بابن علی بن جاری الاسباب نسبہ مجاہدین کو کرا کہ خلاف کشتے دے دا امیت کل میں تنازو قمردنم تومرا دي باب الله مغنايم صدماو صاحبو تو فدي وجه سرندري و انبط مندري سي مغراو سکوچ بننا لبسام قاموخ شو مخاوف شو منغتا قاستو بنلا مخامو كه شو منغتا غاشي اين حواضي منتاقه چي مخامت و قدر اي رسول الله صلي الله عليه وسلم ابغره البزاع ما لري درو نبي صلوصورو فقچ رسينه با دي والله با سفان عاخذو بيسم ماها ده او فسفان مشغ ن جنگ کی مشغول صرف نبی السلام نبی تار ہے وزیر نبی السلام آل بدرتی صاحب نے بھی جمع دیکھیے گی نمائندگی جرگد حوازن مسلمین اسلام راول اموان متاربرد نبی السلام چ واپس کی دی تمارو دی, دی سبایا چمک اسلام راؤل اسلو نشو نمن تخیز واپس گئی کارو خان کو سبایا دیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلما دن کا ملے تھا نبیلزما صاحب ددی سائ پر اولمپ کار وہ ہبر ہادی سے لیا اص ورا خبر مات نے خبر داسبا خرگ خبر و ردا دروب درونا ہار سمبر ہم پلگی جو ہبر ہادی سے لیا محبوب خبر مات نے خبر دا پختارو مال تا سنچر خبریں پختارو احدت تا فطین دو قسم مال دے یو زناناو سباہ ماشمان دی دیم گڑی بزیو خان دی یو بدر کوریشی چکم یو خاڑی فختار رہیدت طائفہ تین انتخاب کیتا صدی یو دو دو عمرین یا دو دو نا قسمال قسم مال چکم قسم مال اما السبیا یا سبایا ادارینا چیز زناناو ماشمان دی اما المال او یا مال گلو بیدو خان روڑ دو دا شامل دی وقد کنتو استانیتو بیکم ماتاو ستاکین کڑیو لاپنا پلچ <سؤال> وادی سنے ارف اللہ داداپس دا واپس کم ومن دی دی احب امین کم آجار کا چاچنا خوش دے سب سے مارا د بلا احواز احواز نہ اخبل رائے کی منا حب امین کم فونارے باقی بے ایوز ہے نرکئی ہت تام بب من ورقو شہر واپس نو برکو چور بک منگ سا بل مقام کی نول گنی حاصل کرائے یار سننا لال ادنی منا من من تفصیل وعب معلوم نور چپا دوں فت اندر کے شخل فر جو راہ پتہ سفر کی وہاں پر شیک الماظر تھا تنظیم ہاں گا ستاس مشرق رائے سرگنکستاح خبر امیران انہم قد وسروت بار سبا حوازی جہانی ان نظر پامر نبی و صلی اللہ عصمبائے امراغ تفاد آغبانی تمسرا اخصرافی دا چنظ الفانت کفر کی سعید مناقت دے افا فر اعظم دا ق نظر پہانت کفر کی مناقط نہ دے نفا فراظم شاف مناقت دے نہ آدا نازم دے بنا فلے واخے بانی پامرہو احناد کر کی چنظ الفالت نفر کی مناعت نصرا کا نظر زباب و تقربات نہ اور اس حق تقربات بن کافر تو قرہات بن کافر نے سین دی لا امر ذ امر لنذب دی امروں تو جلیبی رسال کر تو فارد رزوم فارد رزوم امرے فاہی و قارباغم فقارباغم حماد بن ایوب بن نافع ابن عمر اور صداره دی امام بخاری چھ بعد ذکر دو عمر پشتے رکب کرواتو ورا علی و حماد ان ایوب بن نافع عمر اذا ہمخرات ذکر دو عمر دی دا افتا ادابی او دے تو ففوس توفوس کا تو مر نو خوفتا فد نبی رسلام فرض کو جو نقل تھی وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال عن عمر عن عمر بن محمد مولى بقاترة قال طرنا الله عليه وسلم فمن فرملتقينا كانت للمسلمين جولة فرأيت رجلا من المشركين قال هذا من المسلمين راوتم النبي صلى الله عليه وسلم سبق قال دعوني مسلمانانو تک را کار تمی ن جور مسلمان راچت سڑکین قتل زان گزار سے جڑا ہو شیو یو سریمان واحر فضر مرائی ہمار شادید گردن بانی ہم نے آت مقام والے درمیان کے دن بانے بسے پتھر بانے درافرے کرما وہ اکبر آ رہی ہے رام کامک مہمان جو یقس زما از فضا سے جو دودو سندور اور را کو چوجت تو ملھا زدق جوتیو ذ زمینہ ما محسوس کو بی دمارو ثمادر کو ہمو بے بیمار را را راے پری خودم فرحت تو مات میرا شنگ عمر اور قلت ما بار الناس صلیحا دخلنے جاوری شکار کر دو شروع یو مناظر ما, ما بار الناس صلیحا حال دخل شکار کر دو شروع دی ور شکار سو بول امر اللہ دا دا دا دا دا دا امر اللہ یا دے مقصد سے کو او خطیر اولو را. جا جا قتل یو کافر نرا بھی. دل دل فا سامان سلب سامان دیکھی باز گرگی صرف اس او اسلا. مال فلم سوقوا اليه ثم جرسوا بكذا الرسول صلى الله عليه وسلم مثلوا بي اخبر عليه وسلم يقبلت فلو صلى به وقمتم شذري ثم جرسوا ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلوا ثم قمتم وقال مالك يا باكر ذا تشوي تعالى تكيله فاسي باخبرته وما خبر قد واقعي بني سري مزاس الطريقه من قتل قيل فقال جنن صدق و وسربهين سڑ چ سام سم سر ہشارکری پارے یاد یالا یا قصد بنکی دے خبرتنیبی رسا نبکی نبی رسنا قسم پخدے حتی بھی ذکر کی چی دا زادے دا زکر دا حمدی سینے دے امانا دا دا لخارتابی دویرہ مطابق لا نبکی دا کار قسم پخدے زادا کار لا نبکی دا کار چی تالا سنے دے, دے قتل کرے سرب دے تو آخری چی تالے در کی نبکی نبی رسنا قسم پخدے دا کار ورے تغلیب تدورت نشتری قسم دام مجھا ہمارت لایا چاہا محاورے يقاتل عن الله جواب دل کئی اضافات مضافات دین اللہ فضم ذات فی امر فاجی کا سرمو تن سرم سامان تال در کی تغلیب دیو النبي صلی اللہ علیہ وسلم صدقه وہ نبی رسنگو کرش دیا وہ حد نے فاتے اصلی تو وری کا فاصانی نو من قاتل قتله علی بینۃن انت کو بات کری چاہم مدائی وہ ابف اخراروں کچھ مدعی قراروں کی السلام فتح کی کافی ہو. خدا بان پہ سرک الفیل سلام داغم داچندے تھے فی بدر سنوا فین الاول ما علت اسدہ بذ اور مار شمع حسن کروب کی وقالا میں صحابہ سنی یحب سید انا مرنی کثیر نی قبلہن عرب محمد مولا بقطرہ تا <تصخف> ان اب قطرہ قال لما كان يومه نظر تو الى رجل من المسلمین یقاتل يق رجلا من المشرکین واخر من المشرکین یقتلهم و رجل سرید المسلم <تصفيق> حرامہ چ جنگی زودی سرید المسل مشرکین مشرک با رحم شاہ ترفنا چترین شیخ از رسول سلمان انو زمو سے شیخ از فازو شوپے زاب امام مر رات نو سجی بہن کرارو انو بکر رحم شان الناس دی مخدوم موسیقی گند چلے ہاں بہن گنداو لا خال شکر فردا وڑی چھو قال امر اللہ وذا الامر نے اودا لا فی سری دی یا ماشال نصبح ہا دکھل کو فائدہ کی قال امر اللہ نسربا منگ میتھا چتر بھائیلان فلم ارحل ما رہا سڑے قدر کر باسا سر دے میرو شرکا سے تو یا نبور کے سرام سرام اسے بگا میرے شے بگا سمراگے پائن سمراگا اسے بگ دا دیہ تا کی رنگو ٹک دا پہ لکھی گی دا تایو کمزوری چیز میرے او گیتے میرو گیتا تو ید ہوں چماتے راس چت ہوا میں ثم أخذني أمقل بيلي على حبل عاتقين كذلك لا أولا تلاص بيقى بعد دائما فحبل عاتق وعلي فقطعتها ثم أخذني فذمري زم من شديدا جغشت ما سب جغشت سقطت ذاتا تخف غفت ويدت اندمرنا ثم تركا بفروفت ما ذنفت حلل <سؤال> سسش ودفعته ما رضانا تيلوا ثم قتلته بيم قتل كوانا حذما ورعض بالمسلمون ان حذمت ماهم چگا سورن مانا نزم سچگا دا عمل خطا پناز بلا شندمرت نو سن بخن کران وانو وقدر مہ شان الناس دی مقصد موزی کردا چلے حال اخر کوئی دا ولا خال شکر سردہ وڑی چھو قال امر اللہ وذا لامل او ذا یا ماشال نس بہ حال خلق پائندہ کی قال امر اللہ نصر اللہ سامان چر بئی نہان گوکرساری فر می نو در برش ماس فر دے می نو فشال کدر شبان دی دین فکال لا لا تو دا دا میرے لکھے گی اور دے یوم میلودی در قرشنا تاکہ دوڑو شجاعت نہیں ہوا دعو من اسد اللہ پر دیو منتریے منتڑو دلانے قاطر اللہ سورہ چمزابن کہ اللہ سبحانہ تعالی فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنا اپ سنا قاد دا ہے یا ان واسے نبی رسال اللہ صلی اللہ علیہ وسلم با سبد دا نے ما تے رکھ پھشتے منو خرافن واں سما پھاں با اول مارن اللہ الرحمن الرحیم بابو بابو قال حد محمد کی فرقی کل جنگ ہونے نوش او مشرکین شکر کردھ ہوازین والا بنی سکیف مرس شکرس نہاری منت شروع کر داد نخل تلاڑ ستاب تلاڑ اوتاس تلاڑ مواد مجاہدین ہوئے گنزواسو نو افاغی باہ چکم چاہے وہاں اوتاش مقام ذکر کئی راؤ مشورے پیش کرے وہ فدی کی داغ تک دل مقام تبیم چھ تمے گئی خطرے کو لما فر اگر نبی اسرم میں رج فاروش نبیل اسلام دغزین فاروش اوتاس سلال سایب تلاڈ سواد نخلت نبیر باسا بامر علا جیشن ولگا بامر امیر پیو جیش مانی علا جیسن مقصد امیر پیو جیش مانی اوتاس رکھے دری دن سما دا شداغسرا نبیرسو میرے چقتل کی کمزگی کے مریض تھا پاک والسلام در ہے۔ اص اللہ وا زما اللہ حافظ ہو۔ اللہ مدد بر کر تو درے ان سماں مگر دم شگس وار کو۔ آرام اصحاب اسنی ما بیا لے گرے مضا ابو عامر سین دا گپ جس زمما۔ برمیا ابو عامر پدی غزوہ کی۔ اٹھتے جابو عامر پزنگون بانے رما ہو جشمیون۔ اگشت پشامت کی ریل یا من جاؤشتے شروع آمر مسے چل متا بکارا دگ سڑی دگ سڑے جراں جی دیدہ سما قاتل دی او الی رماني دغه سره چی وشته د مارو وقصدته هو موسی اجر اذا پاغپ سره روان شو قسمه کو پاغپ سے پراہت تو مرسام پرمباران اچ کر اور جی زندګو مشرک وللا ما که شاکلو همنده شروک لمقصدا دی فاد با تو نذب سره روان شو وجعت اقولو تو आवाज به کاو شروع شو اواز به مکا وتا راتہ سے شرم دن دی پدیلے تلماری منڈوے اراتسترم نہ چ منڈوے اراتس بتو وری نہ مکابلے گا منڈنا پخ تلفنا من جنگ شروع پخ تلفنا منگ ادل بدل گزارے اکڑے فماؤ کما پاؤ پخ تلفنا ادل بدل گزارے اکڑے منگ دو گزارا پتھرو باری کے کا لگی. گزار رام خلطفا تو قطر اللہ صاحب کا اصل صرف وجود نسبت کے قطر اللہ صاحب کو تلو خود با. خدا قتل دا اللہ امداد باری قطل اللہ خطر نہ اللہ ان کے جاگر درشو زہم کو چی وفات کی گم خلیفہ ہوگردم اعزازات ماتھرا و عامل کو خلق کو مانزی امیر کلم اللہ بھی گردورم پھمقس نہ پھمقس یسرن دغی منی د سوجار کے دونا نقشہ نے وقت تیری گو ثم باقا ما صبر شاد تو ملاوش پر جاتوران مجنی من اورتا پردا خلقان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی رسول کیا سرین مرمرن لا سپکٹ باری چودنے شو پون پو بانی رومان بونتے دیکھی کلاس پداس گٹ بانے مور چو دن بانی کم فیراش پاگیمان فیراش تدر نار سرزہ وجمبے اصر کڑ بند پشاپے دور جناش راہ گر گئی سیاس ناری کے ہر فین ہدب شے دے دے سنگ اثر کئی دو جنہ حرفی نفی ترک شوئے دے ما علیہ فیراشن نور روات دے معاید دی ونور روات کدا را دی ما علیہ فیراشن دا قیدش دا حضر دبا درواتنا لاغلے ما علیہ فیراشن نو پاقیبانی سب بسترات تولیفن و تشبنو شاتوری کٹی و تولی کی پی شاتوری کٹنا سو ما علیہ فیراشن نو پاقیبانی فیراش قادا سا دیو جنہ اثر رو مارو سرین بزہری ہی سر کرے بند اسلام نے پر کیے پڑ سلام کیا گا گیا سارو چا بنا خبر حالات بانی اور لغزوی حالات میں وہ خبر ہے خصوصی خبر اب حالات چپاتے اسے مات و بیرا سات سلام المار بھار ماں بھی دا معروف چی دعا شیارمردین سے خبر رف دین دعاج تازیا دا بین کر داؤ پنجاب شانت والا انکار کبھی کرنے شیرو قرآن بیبی فاسے ہوا شیرخوار تھرے تازی تھا دعا چکر راج ست کر شیرخوار پینڈے بھی راجپت کرو تھرا شروخرانہ نور مرغو پھر تھا نہ تھا بدا دے تبھی زمنگ نہ پسند دیکھ پی شیرخران یاد تمنگہ پی دون کو دو مکلیک دو عبی تاریخ ہے ہاں دل نا پسنات بارے پی کے ماده کا اطتباع میں سر پر مارو مذاق چذاب میں پر فائدہ ہے وقال اللهم ابي عامر وصلاه استوت يا الله مافل کو بیت ابي عامر تھا ورائتو دون چت خلاص ورائتو ابتيه ہاں ابا دے ماوریدا اسنوالے درخون ابن السلام ثم ثم ق ثم اللہ مر خلق یاد کر الناس مت کے تعمیم ان بعد تقسیم کہنا کس پرکار دے تقسیم سن باد تعمیم مناسب دا سے عام دے ناس غیر ناستم شامل ومن الناس وہ خلق نم دینا انسان فکول تو خود امان فرم واڑا مار فارم نہم معافی اگاڑا اب اسے عبد اللہ ابن قیس آپ کے عبد اللہ بہ گنا ہو گناہو آپ کے بعد خل ہو محمد خرن کریمہ داخل کے تو نے فرائد قیامت کیا